بس اللہ صلی اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ موجود جو باقی تمام ورن البادشاہ اور اور ساتھی باقی تمام سامعین فرآن گرو صاحب کو شہسن اقبال سلام عرض کرتے ہیں ہم. ہمارے سلسلہ درس کتاب عقائد نباداہ صحل و جواب میں سے آپ کا قرآن پاک کے بارے میں ہمارا سلسلہ در چل رہا تھا تو مجموعی طور پر درس نمبر تیرہ ہے آج ہے اس کتاب میں سے اور کل کا درس ہمارا قرآن پاک ہی کے بارے میں سوالات تھا قرآن پاک اور آسمانی صحیفوں کے بارے میں ہمارا خدا خصر ہونا چاہیے اس سلسلے میں سوالات تھا آج جو ہے اسی قرآن پاک کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان ایک اختلافی نظریہ ہے سمجھے کہ قرآن پاک پر عقدے کے حوالے سے بنو عباس بن عمومیہ وغیرہ کے دور و حکمت میں اسی عاقدے کے بنیاد پر بہت سے مسلمان علماء کو مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے ہاں جی اور علماء پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں تو اسی عاقدے کے بنیاد پر اور یقیناً یہ عمرانوں کا نکالا ہوا عاقدہ تھا تاکہ مسلمانوں کو اسی جام میں اجایا جائے, جائے اعتقادی جنگوں میں اختلافات میں ڈال دیا جائے اور اس طرح مزمانوں کو لڑاتے رہیں اور خود حکومت کرے یعنی لڑاؤ حکومت کر والی پالیسی پر عمل کرے تو اس سلسلے میں جو ہے حضرت شاس محمد الباس رحمۃ اللہ علیہ کا عاقدہ انتہائی جامع عقیدہ ہے اس سے اختلاف ختم کرنے کے لیے اور یہی عاقدہ ہمارے با آئیمہ علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں امت کو اسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے رہنمائی فرمایا تھا تو اس جھگڑے کے بارے میں سوال سکتے کہ سوال یہ ہے اس کتاب کا سوال نمبر اٹھتیس ہے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے حادث اور قدیم ہونے کے بارے میں شاہ سید محمد نوبا علیہ رحمٰ کا عقیدہ یعنی نظریہ کیا نظریہ ہے کیا عقیدہ ہے اصول اتقادی میں شاہ سر نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے ہاں جی تو اس سلسلے میں جو ہے ہمیں پہلے حادث کس کہتے ہیں قدیم کس کہتے ہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور مسلمانوں میں اختلاف ہے ایک گروہ جو ہے قرآن کو ہر لحاظ سے حادث سمجھتے ہیں ایک روح قرآن کو ہر لحاظ سے قدیم کہتے ہیں اور اسی وجہ سے حادث سمجھنے والے قدیم کہنے والوں کو ایک وقت کافر کہتے رہا اور قدیم کہنے والے حادث کہنے والوں کو ایک وقت کافر قدیم کہ طرح کافر کہ طرح لیکن بعد میں آنے والے دانشمندان اسلام نے اس حقیقت کو ہاں کافیت کافی حد تک سمجھ لیا اور سمجھنے کی وجہ سے ابھی یہ اختلافات مسلمانوں میں, میں کسی حد تک نہیں ہیں ہر چند نظریات موجود ہوں گے اور ان اختلافات کی بنیاد پر مسلمانوں میں جھگڑے فضنے الحمدللہ نہیں ہیں ورنہ عام طور پر جو ہے مسلمانوں میں اعلی سنت کے فرقے تقریباً تقریباً ہاں جی قدیم کے قائل تھے اور اہل تشیہ جو ہے حادث کے قائل تھے میں سے عام طور پر ان کا نظریہ یہ تھا لیکن جو ہے شاہ سید علی رحمٰ نے اس کتاب میں اس بشکل کو حل کرنے کے لیے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے نہ ہر لحاظ سے حادث ہے نہ ہر لحاظ سے قدیم قرآن پاک کو کئی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے تو ایک دعوی سے دیکھیں تو حادث ہے ایک دعوے سے دیکھا جائے تو قدیم ہے اور مسلمانوں کے ان دونوں نظریے کی آپ نے ان دونوں کو جمع کیا رت دونوں مکمل طور پر رت دونوں کو نہیں کیا اور مکمل طور پر تصدیق بھی نہیں کیا دونوں کے درمیان میں ایک جامع نظریہ آپ نے اس موضوع پر بیان فرمایا ہے تو سوال یہی تھا کہ قرآن پاک کے حادث اور قدیم ہونے کے بارے میں شا سید محمد نوروحۃ علیہ رحمہ کا کیا عقیدہ ہے تو جواب جو ہے جواب پہلامیز میں حادث کس کہتے ہیں قدیم کس کہتے ہیں اس سے حوالے سے ہمیں بات سمجھنا ہوگا تو حادثہ سب سے پہلے قدیم کا معنیٰ ہم تو ذہنوں میں آ جاتا ہے ازل سے ہونا ہمیشہ سے ہونا اس معنی میں ہم حادث کس کہتے ہیں کہتے ہیں حادث ہر وہ چیز جو ایک وقت نہیں تھی ایک وقت نہیں بعد میں وجود میں آئی ہو اسے حادث کہلاتے ہیں نیکسٹ چیز جو ایک وقت نہیں تھی بعد موجود میں وجود میں آیا تو اس لحاظ سے اس چیز کو حادث کہا جاتا قدیم یعنی کیا ہے وہ چیز جو ازل سے ہو قدیم و چیز ازل سے ہو اسے قدیم کہا جاتا ہے تو اسی بنیاد پر بایا قرآن پاک کو ہم حادث کہیں گے یا قدیم کہیں گے اس موضوع پر مسلمانوں میں کافی اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو آپ جو ہے میں بیان فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اس سے متعلق حضرت شاہ سید محمد نوروح علیہ فرماتے ہیں کہ اس قادیہ کی مطالب کا خلاصہ ہے کہ قرآن پاک ایک لحاظ سے حادث ہے آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کو آپ دو زاویے سے دیکھ سکتے ہیں فرمایا قرآن پاک ایک لحاظ سے حادث ہے اور ایک لحاظ سے قدیم بھی ہے اب حادث کس لحاظ سے ہے قدیم کس لحاظ سے حادث کی تعریف آپ نے پڑھ لیا حادث ایک وقت نہیں تھا جو بعد موجود میں قدیم ہوا ہے جو آزاد ہو اب حادث کے اجلاس سے فرماتے ہیں ایک لحاظ سے حادث ہے ایک لحاظ سے قدیم بھی ہے اور فرماتے ہیں قرآن پاک کے حادث ہونے کا مطلب کیا ہے مل قرآن پاک کا حادث ہونے کا مطلب ہے چونکہ یہ ایک خاص زمانے میں یعنی قرآن باغ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو نازل نہیں ہوا تو مطلب یہ کہ ایک وقت نہیں تھا تو رسول اللہ پر نازل ہوا جو کہ ایک خاص زمانے میں اس فرماتے ہیں حادث ہونے کا مطلب قرآن باغ کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک خاص زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور اس سے پہلے نہیں اتارا گیا یعنی ہاں اور خاص زمانے سے پڑھا جانے لگا پیغمبر کے زمانے سے پڑھا جانے لگا اور لکھا جانے لگا اور لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے قرآن پاک حادث ہے یعنی ایک وقت نہیں تھا ایک وقت سے ہے تو اس لحاظ سے اس کو حادث ہم کہہ سکتے اور قدیم بھی کس لحاظ سے قدیم اس حیثیت قرآن کو قدیم کے دن سے اس لحاظ سے ہے اس حیثیت سے کہ قرآن پاک علم لا ہے ان قرآن کے کے با اندر جو کچھ تعلیمات سب علم الہی میں علم الہی اللہ کے کی علم کیسا ہے اور علم الہی کا ہونا کیا کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے چونکہ قرآن خدا کے صفات میں صاحب نے شروع میں پڑھ لے علیم بھی ہے جاننے والا ہر چیز کا جاننے والا علیم بھی کل لیش قرآن باغ میں آیا بھی ہے تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والا ہے تو قرآن پاک کے بارے میں اس کے اندر جو کچھ تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں بھی ازل سے علم ہے ازل سے لہٰذا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے علم کا حصہ ہے اور علم الہی کا ہونے ہونا اور اللہ تعالیٰ کے صفات ہے یعنی قرآن پاک جو ہے علم الاہی ہے اور علم الہی کا ہونا قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کے صفات ہے ہاں جی علم الائی کون اور صفات اللہ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں بالجما تمام عسمانوں کے اتفاق سے ازلی ہے یعنی خدا جو ہے سننے والا ہے تو ازل سے سننے والا ہے جاننے والا ہے ہاں جی علیمن ہے تو ازل سے جاننے والا ہے ہاں دیکھنے والا ہے تو ازل سے دیکھنے والا ہے ہاں جی رب ہے تو ازل سے رب ہے مالک ہے تو ازل سے مالک ہے پس اسی طرح علیم جاننے والا ہے تو ازل سے جاننے والا ہے تو یہ جو اور صفات الہی بھی لجما تمام مسلمانوں کے تہوار سے آزلی ہے پس اس لحاظ سے پس قرآن پاک اس لحاظ سے قدیم ہے یعنی اللہ کے علم کا حصہ ہونے کے لحاظ سے علم الٰہی میں سے ہونے کے لحاظ سے قدیم ہے اور ایک خاص زمانے میں پہ امر خاطہ سلم کے زمانے سے پڑھا جانے لگا لکھا جانے لگا اتارا گیا اس لحاظ سے حادث ہے شاہ سر علیہ فرماتے ہیں آپ علیہ فرماتے ہیں کہ ہی میں سے ہونے قرآن پاک اور ازل الاضل میں علم اللہ علیہ میں ہونے کے اعتبار سے ہیں تو کلام علیہ نے قرآن پاک کے قدیم ہونے میں کوئی پوشیدہ بات نہیں اور نازل ہونے ایک وقت نہیں اللہ کے ہونے کے لحاظ سے یہ قدیم ہونے میں کوئی بات پوشیدہ نہیں اور نازل ہونے ایک خاص وقت میں پڑھے جانے لکھے جانے کے اعتبار سے خاص وقت سے سے پہلے نہیں تھا رسول کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا قرآن کے بارے میں اعتبار سے اس قرآن مجید کے حادث ہونے میں کوئی شک نہیں ہاں جی اس لیے آپ آخر فرماتے ہیں آپ علیہ رحمٰن مجید فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کسی میں اعتبار سے ناقابل تقسیم جس نہیں ہے نہ یعنی قرآن ایسی چیز نہیں جس کو ہم صرف صرف حادث کہیں اور قدیم نہ کہہ سکیں یا صرف قدیم کہیں حادث نہ کہہ سکیں اور اس کو ہم تاثر نہ کر سکیں دونوں زاویے سے ایسی کوئی چیز نہیں بلکہ کہ اس کی کثرت سے کئی صفات نو قرآن کی کثرت سے کئی صفات نو اور مختلف زاویوں سے ہم اس کو نہ دیکھ سکے ایسی بات نہیں نہ ہو سکے بلکہ قرآن پاک تو ایک سے زیادہ صلاحیتوں کا اور صفتوں کا مجمع ہے قرآن میں بہت سے زاویوں سے آپ قرآن کو دیکھا جا سکتا ہے بہت سے صلاحیتوں کا صفاتوں کا معجمہ ہے اس کے ظاہری صفات میں قرآن پاک کے اور باطلی صفات بھی اور ہر صفت کی الگ الگ صورت ہے قرآن پاک کی تو انہیں معنوں میں جو ہے قرآن پاک ایک صورت میں تو قدیم ہے علم لاہی ہونے کے لحاظ سے ازل سے اللہ کے علمی ہونے کی وجہ سے اور دوسری صورت میں یعنی ایک خاص زمانے میں نازل ہوا اور ایک خاص زمانے سے پڑھا جانے لگا رسول اللہ پر نازل اس سے پہلے امبیاب پر نازل ہوا تو اس لحاظ سے یعنی ایک زمانے میں نہیں تھا ایک زمانے سے ہے تو دوسری صورت میں قرآن پاک حادث ہے تو چنانج حضرت سید محمد نباس علیہ رحمٰن اس تفصیل کے ذریعے قرآن پاک عالم ہاں جی اس تفصیل کے ذریعے عالم اسلام میں قرآن پاک کے حادث اور قدیم ہونے کے اختلافات کو انتہائی آسن طریقے سے نے حل کیا شاہ سید علیہ رحمٰن ورنہ ہاں جی قاتل قاتل بھی وہ اچھا علما کو جیلوں میں بھی ڈالے گئے جو اس کے مخالف جس کے بھی طاقت آئے نا تو نے اپنی مخالف نظرے والے کو جیل میں ڈالے گیا ان کو تنگ کیا گیا ان کو پریشان کیا گیا ان کو قاتل بھی کیا گیا لہذا جو ہے شاہ سین مشکل کو حل کیا چرانجی یہی موضوع حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی سوال کیا مولا قرآن حادث ہے یا قدیم ہے تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا کہ قرآن کے حادث ہونے پر عقیدہ رکھے یا قدیم ہونے پر عقیدہ رکھے بلکہ جو ہے قرآن جو ہے آپ نے بھی یہ فرمایا علم لاہی کا میں سے ہونے کو جیسے سے قرآن قادیم بھی ہے اور ایک خاص زمانے میں رسول اللہ کے دور سے یہ اس کا نازل ہونا شروع ہوا دو سے پڑھا لکھا جانے لگا اس لحاظ سے اس کو حادث بھی کہا جاتا ہے لہذا قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایک لحاظ سے حادث ایک لحاظ سے قدیم نہ کہا جا سائے نہ کہا جا سکے دونوں زاویے سے نہ دیکھا جا سکے اسی وجہ سے جو ہے ہاں علیہ السلام میں یہ اعقدہ بعد میں علماء نے دقت سے اس میں مطالعہ کیا اس اختلافات کے راز کو جاننے کی کوشش کیا تو یہ بادشاہوں کی طرف سے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر ڈالے ہوئے اختلافات جس سے مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے اور ممانوں میں غور و فرقہ بندی کر کے لڑا کر جو ہے لڑاؤ حکومت کرو کی پالیسی کو عمل کرنے چاہتے تھے اس لیے مسلمانوں کو ایسے چیزوں میں ڈالا گیا اس نے شاہ سے علیہ اس مقدس کتاب میں اصل راجہ میں ہاں جی آپ کی چونکہ آپ کی کتاب رفع اختلاف امت کے اندر رفع اختلاف کے لیے لکھا تھا اسی لیے آپ نے جو اس مشکل میں بھی جو ہم ترین موضوع جس میں مسلمان ایک دوسرے کے جان کے پہ ہوئے تھے اس کو آپ نے آسن ترقی سے حل فرمایا اور فرمایا قرآن بات ایک سے حادث بھی ہے ایک سے قدیم بھی ہے اور یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے اور کوئی اس کو حادث کہیں تو اس کو آپ کا کہیں جو قدیم کا اس کو آپ کا تاخیر کہیں ہاں جی بلکہ قرآن پاک کو جو ہیں دونوں زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے قرآن پاک میں یہ دونوں صفحت اور خصوصیت موجود ہے اور اس طرح آپ نے اس اختلاف کو امت کے اندر سے حل کیا اور بہت بڑے جھگڑے کو آپ نے حد کے کی حل کیا اس لیے ابھی جدید دور کے علماء جیسے تفسیر نمونہ التشا کی تفاصر میں سے اس کے معالف نے بھی ابھی اپنے تفصیل میں بالکل شاشید کا یہی نظریہ بیان کیا کہ قرآن کو دونوں زاویے سے دیکھا جاتا ہے قرآن حادث بھی ہے قرآن جو ہے قدیم بھی ہے جبکہ قدیم نظریہ التشیہ کا قرآن کے حادث ہونے کا تھا ہاں جی جیسے کتاب ہادی اشر وغیرہ میں التشا کے عقائد کی کتاب اس میں انہوں نے قرآن کو حادث ہونے پر دلیل ذکر کیا لیکن ابھی جدید علماء جو تھوڑا سا زیادہ روشن فکر ہے حقائق تعصبات سے ہٹ کر مطالعہ کرتے ہیں اسلام کے اندر موجود تو انہوں نے بالکل شاشید علیہ رحمٰ کے اسی نظرے کے کی تائید کیا ہے اسی نظرے کو اپنے تفصر میں لکھا ہے اور حق بھی یہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے مختلف ذاویوں سے اس کی تفصیر اور تجزیہ ہو سکتی ہیں مختلف صفحات کا حامل ہے مختلف صلاحیتوں کا حامل ہے لہذا اس وجہ سے فرمائش کو ہم کئی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں اور لہٰذا یہ جو ہے ایک خاص زمانے سے پڑھا جانے کی وجہ سے اس کو ہم سے اور علم اللہ کہ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات ازلی ہیں اور میں سے اللہ کے علم بھی اللہ کے صفات میں سے اور ازلی ہیں اس لحاظ سے قرآن باغ قدیم ہے قدیم ہے اللہ حانجے قرآن کو قدیم کہہ سکتے ہیں مان سکتے ہیں لہٰذا یہ جھگڑا آپ نے اس طرح حل فرمایا تو یہ بھی ایک اہم اعتقادی اہم موضوع ہے جو مسلمانوں میں جھگڑے کے بنیاد بنی تھی اس لیے آپ نے اس کو آسان درخے سے حل فرمایا تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حقائق کو سمجھ کر ان پر صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق دے اور آگے لوگوں کو بھی ان حقائق پہنچانے کی توفیق دے آمین رحمۃ اللہ, اللہ.